شہید اسلام ڈاٹ شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق تحریم حضرت ربط سورہ تحریم طلاق پہلے صورت میں عام نسا کے احکام تھے اب خاص نسا کے احکام ہیں حضرت کی عورتیں نیت پہلے آ کام مرتب الطلاق تھے طلاق کے بعد مرتب الطلاق کا منع اب کیا ہے تخویف طلاق طلاق کا کیا ہے جلاوا ہے یہ کام کیا تو طلاق واقع خلاصۃ و تاری خطابات کم سے بیان جن میں سے پہلے تین کا تعلق تدبیر منزل سے ہے چوتھا خطاب میں کفار کے لیے زجریں اور تقریب بخر پانچویں ہفتہ میں مومنی کو ترغیب طبع بشارات کیا ابربیل جہاز اور تمشیر برائے کفار و مومنین بیرعظین میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جس عورت کی باری ہوتی رات تو اس کے آپ ٹھہرتے ٹھیک ہے نا لیکن روزانہ آپ عصر سے مغرب تک ساری عورتوں کے پاس کا لگاتے چکر لگتے ہیں. ہر کوئی ضرورت ہوتی ہے نا ایک دفعہ ہماری امی بی بی زینب کے پاس تشریف لے گئے تو اس نے شاہد بنا کے پلایا پانی میں بول کے شاد حضرت کو پلا دیا کچھ دیر ہو گئی جب دیر ہو گئی دوسری عورتوں نے سوچا خصوصا ہماری امی عائشہ نے افسانے کی در دیر ہے کیوں پھر دوسرے دن تیسرے دن وہ شاہد پیراتی بی بی نا آپ انہوں نے سوچا کہ یہ تو ٹھیک نہیں کہ ہمارے ہاں تو تھوڑی دیر کے لیے خیر واقع بی بی سین آپ کے یہاں زیادہ دیر بیٹھ جاتے ہیں تو محبت کی وجہ سے عورتوں میں کوئی یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ رشک پیدا ہو جاتا ہے تو انہوں نے آپس میں کیا مشورہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلم شاد پی کے آئے نا تو امی ایشا کہنے لگی میں بھی حضور کو کہوں گی کہ عقل تل مغافی آپ نے کیا کھائی ہے مغافی مغافیر ایک گوند ہوتا تھا عرب کے اندر اس میں کچھ بو ہوتی تھی جیسے لہسن کی بو ہے پیاز کی بو اور حضرت بو والی چیزیں استعمال نہیں کرتے تھے آپ فرماتے تھے میں فرشتوں کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہوں بھو والی چیز میں استعمال نہیں کرتا باقیوں کو اجازت دیتے تھے پیاز لہسن وغیرہ حضرت بھی استعمال کرتے تھے آپ آئے امی عائشہ نے بیار کیا حضرت آپ نے مغافیر کھایا ہے بھو آ رہی ہے پر نہیں میں نے تو شاد ہے اچھا ہو سکتا ہے شاد کی مکھی مغافیر کو چوس لیا ہو اس لیے پھر بی بی حفسا کے پاس گئے تو بی بی حفسہ نے بھی یہی بات کیا کب تک تو تب حضرت کو تو یقین ہو گیا کہ اس کے اندر بو کیس کی ہے مغافیر کیا دو بیوں بی نے کہہ دیا تو حضرت عالم و غائب تھے کہ ہماری دلیل ہے بریو تمہاری دلیل تو نہیں بن سکتی تو حضرت نے بی بی حفسا کے سامنے کہہ دیا کہ اب میں قسم اٹھاتا ہوں کہ وہاں شاد نہیں پیوں گا بی بی حفظہ کے پاس لیکن تو نے اس کو چھپانا ہے تو نے اس کو چھپانا ہے کسی کو ذکر نہ کرنا کیونکہ تو, تو کسی کو ذکر کرے گی تو بات کہاں تک پہنچ جائے گا وہ بی, بی زینب تک نا تو پریشان ہی ہوگی کہ حضور نے قسم اٹھا لیا کہ وہاں اس کے پاس شاد نہیں پیوں گا پریشان ہوگی تو کسی کے دل کو خراب کرنا ٹھیک نہیں لیکن بی بی ہفسہ سے وہ نہ رہا دیا بی بی ہفسا کی یاری تھی کس کے ساتھ بی بی عائشہ کے ساتھ اس کو بتا دیا سمجھے جی کیا تو بی بی عائشہ نے حضور کو عرض کیا کہ حضرت آپ نے قسم اٹھائی ہے کہ شہادنی پیو گے سچ ہے آپ نے تجھے کس نے کہا ہے سمجھے ہاں ہاں بی بی عائشہ نے عرض کیا حضرت آپ نے قسم اٹھائی ہے سمجھے جی تھا تو آپ نے کہا کس نے تو اس کو کہا اور نے کہا کس نے کہا مجھے بی بی حفصہ نے کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی حفسہ کو بلایا تمبی کی لیکن تمبی زیادہ نہیں کی کیا یہ بعض لوگ زیادہ تنبی کہتے ہیں نا کہ تو نے مجھے ایسے کر دیا ایسے کر دیا ایسے کر دیا ایسے کر دیا, ایسے کر دیا حضرت مفت مختصر الفاظ میں کہہ دیا کہ حفصا تو نے یہ بات کہی تھی نہ مناسب تھی کہنا بس لمبی بات آپ نے نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ عید اتاری حضور کو حکم کیا کہ آپ کفارا دے دے کا سمکا اور شہاد پی آگے سمجھ دیکھو جی یا نبی ہو یہ پہلا خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی ساتھ لکھ لو یہ کتاب شفقت ہے کتاب نہیں یہ خطاب کون سا ہے شفقت یہ کتاب شفقت ہے کتاب نہیں زاجر نہیں جیسے محبوب کے سامنے شفقت سے سمجھایا جاتا ہے محبوب کو ہی سمجھانا ہے اے نبی کریم صلی اللہ علام کیوں حرام کرتے ہو قسم کھا کے اس چیز کو کہ حلال کی اللہ نے واسطے تیرے اور پھر طلب کرتے ہو رضا اپنی بیویوں کی بات بھی تمہاری بیویوں نے کہی کی ہے اس سبق سے اللہ پورحیم ہے ان کو بھی کہو تو کریں آپ بھی کفار ادا کر دیں پوری ذلا حکم کپارا تاخیر مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے واسطے تمہارے کھولنا تمہاری قسموں کا کس کے ساتھ پھر کپارا لکھو کپارا کار سازار اللہ کار ساز ہے تمہارا کوئی جاننے والا ہے، حکمت والا ہے واحد اصر نبیو اور جب پوشیدہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طرف بعض بیوی بی اپنے تھے ایک بات کو اور کون سی بیوی بی تھی نیچے حفصہ لکھو اور جب پوشیدہ کی حضرت نے بیو بی میں سے ایک بیوی بی کے پاس بات کو بیوی بی حفصہ تھی اور بات وہی تھی کہ شاد کو میں نہیں پیوں گا نبات بھی پر جب خبر دیا حفصہ نے بیہی یہ بات عشہ کو فلمبا نباد بہی جب بتلا دی حفسہ نے بیہی مانا یہ بات عائشہ کو عائشہ لاز مقدر مان لو جب بتلا دی حفسہ نے یہ بات کس کو عشا کو و اظہر اللہ اور مطلع کر دیا اس کو نبی کو اللہ نے اوپر اس کے اللہ نے مطلع کر دیا کہ تو نے تو حفصہ کو کہا تھا بات کسی کو نہ بتانا اس نے کس کو بتا دی عائشہ کو بتا دی اور مطلع کر دیا اس نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے اوپر اس بات کے کہ حفصہ نے عائشہ کو بات بتا دی ہے <تصفح> بازو برض ابا تو آپ نے بی بی ہفسہ کو بلایا اور جتلایا حضور نے باز باغ اور اراز کر گئے کس سے وہ تنبیہ جو کرنی تھی نا کچھ بات بتلائی کہ تیرے لیے مناسب نہیں تھا بتلانا بس یہی آگے کیوں نہیں کہا کہ تو نے ایسے کیوں کیا ایسے کیوں کیا ایسے کیوں کیا وہ بات سمجھ آ رہی ہے جو حلیم اور رحیم آدمی ہوتا ہے نا وہ کسی کو سمجھاتا ہے تو تھوڑا تانہ دیتا ہے زیادہ تانا نہیں دیتا ہے یہ جتلایا حضور نے بعض بات مختصر بات کی اور اعراض کیا باپ پلمبا نبا بے کا جب خبر دی اس حفصہ کو ساتھ اس بات کے تو کہنے لگی حفصہ من امبا کہاضا حضرت کس نے آپ کو یہ بات بتائی تو فرما نبا نی العلیم القبیر بترائی ہے مجھ کو کس نے اس ذات نے جو جاننے والا ہے خبردار ہے تو نبی کریم صلی علیہ وسلم کو اللہ نے بتلا دیا کس نے بترا دیا کہ حفصہ نے یہ بات کس کو بتلائی ہے عیشہ میں پہلے کہہ بیٹھا ہوں کہ بی بی عائشہ نے حضور کو کہا وہ غلط میں نے کہا ایضم ہے بی بی عائشہ نے حضور کو نہیں کہا اللہ نے حضور کو کیا بتلا دیا کہ حفصہ نے یہ بات کہاں کیا ہے عائشہ کو بتلائی ہے پھر آپ نے تنبیہ کی حفصہ کو اس نے پوچھا حضرت آپ کو کیسے علم ہوا تو آپ نے کہا فرمایا مجھے اللہ نے بتلایا عائشہ نہیں بتایا چاہیے انتبو اللہ یہ خطاب نمبر دو ہے اور تلقین توبہ پہلا خطاب خود حضرت کو تھا یا میں انتطوبہ یہ کتاب نمبر دو ہے اس میں تلقین توبہ ہے فرمایا تم دونوں عورتیں اب کیا کرو توبہ کر لو سمجھ اگر توبہ کر لو تو رف اللہ کے کان خیرہ یہ چیز بہت بہتر ہے تمہارے لیے فقط سخت قلوب و اب صحت کا معنی باز لو غلط معنی کرتے ہیں کہ تمہارے دل ٹیڑے ہو گئے غلط ہے ٹیڑا معنی ہوتا ہے اس کا پستا کی مائل ہو گئے دل تمہارے توبہ کر لو اچھی بات ہے اس لیے کہ تمہارے دل مائل ہو گئے کیا مانا تمہارے دل حضور کی محبت کی طرف اتنے مائل ہو گئے ہیں کہ دوسروں کے حق میں خلل ہونے لگا حضور کے ساتھ محبت رکھو دل مائل ہو لیکن ایسا ڈھنگ اختار نہ کرو کہ دوسری بیوی کا حقوق میں کیا جائے فلال آپ سمجھ ہی بات پستا کہ میل ہو گئے زیادہ دل تمہارے آج تو مشورہ کیا تھا نا تم نے کہ حضور کو کسی طریقے پہ ایسے روک نہیں کہ شاد نہ کیے آئندہ یہ بات نہ کیا کرو حضور کے مقابلے میں نہ کیے کرو وہ انتظار اور اگر ایک دوسرے کی مدد کی تم نے حضور کے مقابلے میں تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا کیونکہ اللہ بھی حضور کا دوست ہے جبریل بھی نیک مومن بھی اور فرشتے بھی اس کے مددگار ہیں اب ابو آپ آب آگے تحدید بھی کر دی کیا کر دی ڈرا بھی دیا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم جیسی اور عورتیں نہیں ملیں گی سمجھے ہو سکتا ہے اگر ناراضگی میں تمہیں طلاق دے دیں تو میں رب ان کو اچھی عورتیں دے سکتا ہوں امید ہے رب تمہارا ان طلّہ کا کنہ اگر طلاق دیں حضور تم کو یہ کہ بدلے میں دے ان کو اور بیوئیں جو بہتر ہوں تم سے مسلمہ فرمبردار مومن مسلمان مومن فرممبردار توبہ قبول توبہ کرنے والی عبادت گزار روزے دار سیب بات ہوں ابکارہ بعض سید ہوں بعض گاہوں بکراہ کیونکہ حضور کے پاس جو عورتیں تھیں بعض سید تھیں بعض کیا تھیں بکرا تھی باکرا میاں کا تھی تو یعنی اللہ تعالیٰ دینے پہ قادر ہے لیکن اللہ نے دی تو معلوم ہوا اللہ دینی اچھی یہی تھی نہضمون تلاش دی یا یوح اللہ ذیل منو پہلا کتاب حضرت کو تھا دوسرا کتاب ہماری امیت یازواج متعارٰ تیسرا کتاب ہے مومنین کو یا یوح اللہ ذیل کتاب نمبر تین اصول کامیابی مومنین کے لیے آئی مان والا بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے احل کو آگ سے بھائی جس طرح اپنے آپ کو بچاتے ہو اپنے اہل کو بھی آگ سے بچاؤ وقوع الحمد للہ دارہ ان دھان و لوگ ہیں انسان ڈالے جائیں گے کافر اور پتھر ڈالے جائیں گے پتھر یہ بت بھی ڈالے جائیں گے کفار کی حسرت بڑھانے کے لیے اور کون سے پتھر ڈالے جائیں گے ایک کبریت بریت ان کو آگ بہت لگتی ہے اس دو کے اوپر فرشتے ہیں فرشتے جی کنٹرول کر رہے ہیں کوئی سپرنڈنٹ جیل ہے کوئی نیچے والے فرشتے ہیں ان کے اوپر فرشتے ہیں غلاز ان تند خوب جن کی طبیعت سخت ہے کبھی ہیں نہیں بے فرمانی کرتے اللہ کی جو حکم کرے اللہ ان کو اور کر گزرتے ہیں جو حکم کیے جاتے ہیں یا یو النظمین کا فروغ یہ خطاب نمبر کہہ جی چار کتاب نمبر چار کفار کو یہ دن قیامت کے ہوگا اے کافرو نہ بہانے بناؤ تم آج کے دن قیامت کے دن سوائے اس کے بدلہ دیے جاتے ہو تم اپنے امبال کا یا منو یہ خطاب نمبر کتنی ہے جی پانچ ہے اس میں ترغیب توبہ ترغیب توبہ دو... والا توبہ کے توبہ خالص نسوہ منہ من خالص فعول کے وزن پہ آئے مبالغی کا سکھا ہے چالی جی خالص توبہ کرو جی کہ لوگ عام ہیں نا وہ کہتے ہیں جی نسوحے والی توبہ کرو جیسے جی جی نسوحا ایک نا اس نے توبہ کی جی تم تو بھی اسی نصوحا والی تو جی ہاں وہ کہتے ہیں ایک بندہ تھا ہاں کو قوم سمرائے توبہ امید ہے اب تمہارا یقین ہے تم سے تمہارے گناہوں کو اور داخل کرے تم کو جنات تجری جناتری منتھ یوم یہ وہ دن ہوگا کہ بیشتی بیشت میں جائیں گے نا یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن نہ رسوا کرے گا اللہ کس کو نبی کو اور جو مومن ہوں گے آپ کے ساتھ مومن رسوا نہیں ہوگے لورحم یسابین ان کا نور دوڑتا ہوگا آگے ہاتھوں کے کون سا نور ہوگا وہ ایمان کا دائیں کس کا کہیں گے کہ ہمارے پروردگار کامل کر دے کامل رکھ ہماری رے نور ہمارا ہمیشہ اور بخش واسطے ہمارے بے شک تو ہر ہاں چیز کے اوپر قادر ہے وہ پانچ کتاب آ نا جو وادہ کیا تھا ہم نے یامر بال جہاد اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرو کفار کے ساتھ سنان وسنان و سنان اور منافقین کے ساتھ جہاد کرو دل نساں جو منافق مدینہ میں رہتے تھے نا حکم نہیں تھا ان کو قتل کرنے کا کئی دفعہ پڑے اور سختی کرو ان کے اوپر ٹھکانہ ان کا جہنم ہے اور برا ہے ذرا اللہ زین کا فروغ تمشیر برائے کفار تمسیر برائے کفار بیان کی جائے اللہ تبارک و تعالی نے حالت کا کی عبرت کے لیے یہ لکھ لو للہ زین کا فروغ لکھنا کفار کی عبرت کے لیے بیان کیا اللہ تبارک و تعالی نے حال کافروں کی عبرت کے لیے کس کا حال عورت نو کا اور عورت لوت کا ان دو عورتوں کا حال سن کے عبرت حاصل کرے کون کافر جو نبیوں کی گھر والی تھیں وہی تباہ ہو گئی بیان کیا اللہ نے حال کافروں کی عبرت کے لیے عورت لوح کا اور عورت لوت کا وہ نیچے ہمارے دو بندوں کے ہمارے نیک بندوں میں سے صالحین بندوں میں سے بخانتا ہما پاس حق ضے کیا ان دونوں کا ان عورتوں نے ان دونوں کا کیا حق ضے کیا کافر تھی لیکن یہ قطر نہ کہنا کہ خیانت کا من ہو بدکار تھی کیونکہ ابن عباس کہتے ہیں ماں بغت امرات و نبی القتو کسی نبی کی عورت نے ذنا کا تقاب نہیں کیا ما باپ عمرات نبی الکتو یہ حق ضائع کیا کفر کی وجہ سے نہ کام آئے دونوں بزرگ ان عورتوں سے اللہ کے عذاب کی طرف سے کسی چیز کے کام بھی نہ آئے کہ اللہ کے عذاب سے بچا سکیں اور کہا دیا ہے. داخل ہو جاؤ نار کے اندر داخل ہونے والوں کے ساتھ تو یہ مثال کس کے لیے تھی کخار کی عبرت کے لیے بذرب اللہ مَلا تمسیل برائے مومنین اور بیان کیا اللہ نے حال مومنین کی تسلی کے لیے للہ زینو کی نیچے کا نکو مومنین کی تسلی کے لیے کہ اگر مومنین پر مصائب آئے نا تکلیفیں آئیں تو کن کے حال کو یاد کریں اسی طرح کے حال کو یاد کریں کہ ان پہ تکلیفیں کیا کیا عورت فراؤن کا بی بی آسیہ جب کہنے لگی آئے میرے پروردگار بنا واسطے میرے نزدیک اپنے گھر بیس کے اندر اور نجات دو مجھ کو فرعون سے اور اس کے کرتوتوں سے اس کے کرتوت کا تھے فر شرک تھا کفر شرکتا اور عذاب بھی دیتا تھا اور نجات دو مجھ کو قوم ظالمین سے اور دوسری عورت کون ہے اس کا آتی عمرات فرعن کو بیوی مریم جو کہ بیٹی تھی عمران کی اللہ تی آسنت پر بیان پاک دام ان کی پاک دامنی کا بیان بیان پاک دامنی جس نے محفوظ رکھا اپنے غریبان کو جس نے محفوظ رکھا اپنے غریبان کو اوپر حاشے پہ لکھ لو کہ فرض کا لوگ بھی مانا ہے کلو فرجاتن بین شاعن فرج کا لوگ بھی مانے کہ بین شیا جی؟ دو چیزوں کے درمیان جو فرجہ ہو فاصلہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں جی فرض کہتے ہیں کلو فرجا تن بین دو چیزوں کے درمیان جو فاصلہ فرجہ ہو اس کو لغت میں کیا کہا جاتا ہے فرض کہا جاتا ہے میری طرف دیکھو یہ انگل ہے یہ انگل ہے اس کے درمیان فرجا ہے یہ فرض ہے اسی طرح یہ ہے میرا کیا جی غریبان یہ بھی کہا جی فرض ہے یا فرجادوں کے درمیان تو یہاں فرج کا معنی کیا کرو جی غریبان اللہ کی آپسنت فرضہ جس نے محفوظ رکھا اپنے غریبان کو دوسرے فرض کو چھوڑو اپنا غریبان بھی بی بی نے معا پن پخنا پینے روحنا اب ہی ضمیر کا مرجع فرض بنے گا بس پھونکا دیا ہم نے اس کے غریبان کے اندر اپنی طرف سے روکا واقعی غریبان میں تو پھونکا دیا گیا وہ بات آئی سمجھ نہیں سمجھ اب میں نے معنی کو کیسے حل کر دیا اگر وہی مانا ہوتا تو کتنا غلط معنی بن جاتا پھونکا دیا ہم نے فرد کے اندر کتنا غلط پانا بن جاتا اسی طرح آپ کوشش کریں قرآن کو سمجھنے کی بس صدا کر بے کر مات بیان عقائد اور تصدیقی بی نے ساتھ آکام رب اپنے کے اور ان کی کتابوں کے بیان اعمال ہے آگے اے بیان عقائد آگے بیان اعمال اور تھی فرما برداروں